نعرہ رسالت اور <سؤال> یاد رکھنا کہ کبھی تو تمہیں جای نہ دے نہ لگام نہ دے فرمایا نبی کا جن قلم ایلن و حافظ مانیہ باو تبیان داشت بیاسی ترتول نو کاجرو صدق الله علیه کے یہ سیندا با میں سن لو درخدے خدمت دا بیاوند داشت بیاسی ارایا موندینا ہے خبراناکو کہ مگو آجوا پانی لدی ہے اپ کرن کم شبی چ دابین تو کاجرو کرے با اصلھا الہو شجرات اسنمرا تھا شجرات ثم با شجرات پرلیجی ابرا سمر النحل جا فصل دور درشن اپا شبہ قبر سے جبے کے لیے کس لیے حلال دماغ نظر سنن جائز اور اصل پسند میں شبہ قتیمانی جائز تو میں دو دقاتنا دادے ہمارا تو جملے تو بغیر مخاللہ نہ قبر رسول صلاح دل درتے قبر رسول صلاح پھر وہ شامل ہے بعنا چارو دام جملے دے بعد محاورہ ہوا امام مالک رحمتہ اللہ علیہ مسند دار چیدی جنو خرستون کلا دانے پانی پیڑی سی اللہ کی وزیر صاحب جی پرے کوں پان س پر سات قدمی اجر کی ناراضی جبے قدمو جائے اوگا پٹی کو لالا پیاز لال لال جی بھر لال لال جی مولی لال کا سینڈائی یالو کچاری ذکر کے پانی کلک شری اس سے اپنے کے لئے جو بے اوہو اگر اس سے نہیں بے جائے امام بحر احمد ذکر کی بید دیا شعو تک مغید پیل عرضی یہ جو دو فا اکتر ہے کہ وہ اذا آپ کو لائے جو جو پاکی کرتا ہو جائے دی جو بے دیوخ کر را وہ سائے تیرے کیا سوی کرے جو دکھر ریت شرکت دا خمغیم دکھر پس دو ریت میں سرے سرنا چارو بدن باد بدہ ان دارے میں لے کٹگی کٹگی چھو دایو پر پر سی کین بیا دوں چھکین کین لیکن امام کا مطلب مسلک آ گا سمجھے کلا وضو صلاح راہ نے کمٹ مشل استراح گیلہ وضو صلاح راہ نے پتہ رنداے جو تو بیا ہو در فرمے جائر تولا در فار حتم شائتری الہل قطل میں الہل قطا سو پر چلاتول خدر معلومی چہ میں سے پس بدو صلاح نے جو دو بیاوی آزی الاشیاء چکم یقتبو بطلن بعد بطلن خط و فردان اکیدہ کی او در فارشتہ حق ترد ان قطاع داری بوری جزو بوری ان قطاع نہیں لکت وقت معلوم دے کہ مبزیلہ نظار کردی امام وحنی فرحمت اللہ نے امام شاکی ودعا قول احمد بن حمد لیلی مئی سلاسا امام کم بدلیول کی پوک شد ذاری پہ جائے درد عمر بتوں چلا را ہوتے نہیں حال پتن بارے کے کم بوتم چلا را ہوتے ذاری خدایز قدا بے مفی ب بے موجود بغیر مخلوق بغیر میں تو غیر موجود کہاں بے انداز ہو بے موجود زمانہ کرنے لا کم کی موجود سے نا ہے خدایز کم بوتم چلا وجود تو سدرا گئی ذاری خدایز قدا بے غیر مخلوق تا غیر موجود غیر مخلوق بغیر موجود سینا نہ تو دا لیدے محمقیت لا وجود تراغر ہے جیسے بحقیت کے دویت معبدو ندا امام حالی کوئی سنکے دا تمید مقا سر دے رضی کل کی اور وہ اسے دا نور کو توند لے تابید آن خلف کو تابید آنکھ لگا سنکی صلاح اور اسی یاد سرے لیکن نور انوی آکم کی صلاحیت پکنے را را تابید شرد دا کم مطلی چی لا وجود تراغر ہے جیسے تابید شرد بطن سبق مسئلہ کی قنا. اساجتا اور دونوں نے موقف سنت سن جان کے احتیاط پایے کہ 10 وجوہات میں مقاضرہ ایک بار مقاضرہ انرس مارگی قال نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مھا کلا مھا کلا ابا بیع زار قبر کو من سراح کو شامل لے اور بیاث نا دی حضوری علی حیدت الساعیہ میں شامل لے مظارات کو شامل لے اختراول ارضی بلتنا کو اگر اس کے لئے اجاند از مقرآت کے لئے مانے لیدو والمقاضرہ لیدو اخیر دیکھر چھو شہن وصل خصہ اوال مشنی ممی والمرافزا بیان مقضی اخیر دیکھر چیزی مرافزا اور مذابرا اجید اتنا قدابت اتنا اسماری من جابلنان انا نماید ناسیانا مریتا اللہ علیہ السلام لہا اماری سمری اتا قدر و بقنر لیانت مادا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و بابے ہمارے ہاتھی بہو جو مارے تمہارا غاؤز کجج سے رہی کی سب کو زندنی سب کو توغ سپن چھوی بچا دواد سے باندھے اور کوغنوں نے بھی پھڑیشی نیت قصور میں جو مارے قصور تابیہ تراضی دی وجہ یہ حساب سبب تقصر تو تمہارا دے اور اثر تو تمہارا جو اس پیار کی حدیث ہوا بھی چلے شروع ظاہری سایہ شوبند رکھے لو کیا ہو در آمد کر جب کہ تم کی عقب کی جائے انتفاع ہے اسی جو ذبی ہو غالبین پیازا ذبی سے جرات کے انتباب میں چلے انتباب رہا ہے داؤ دوسرا منتوقن اور دین جو صدراتن نبی رسالت کو جا تک برابر اور قہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتقا اور بدی چلا بھی لابے جائز بھی بلکہ اتفاق بھی ہے یہ جو ذبیعہ تاکہ بیان جائز ہے بیان جائز چلا علاوہ اداب و ستارے جکم تبہ سبب استباب نماز کی تلقیم ان اتفاق جائز تھا جائز ہمیں اکثر نہ بولے رہے ہیں چون جانتے مالک attainable بولا تھا <تصفيق> نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے و من صباحة، صباحة، من شجر شجر من قَالَ تَمَنَّى نَارِكَ سَمَ وَيَأْكُلُ جَمَارَ فَقَالَ لَهُ نَارِكَ ذِكْرُ سُوَادَ فَرَدَّهُ سُبْحَانَكَ نِعْمَ الْمَآبُ مامن اجرا امر ال سارے علامات کا ربن بینہم درینداچا تجاری کی امور دانثار امور دانثار پرمکار پرک پر میں تجاری کی تو بیوئی کی وی تجاریات کی وی تو کل کی وی تو فوازنت کی وی وہ سنجہ ما کو لے نا امر انثار ما اباد ما کار فہم ارانیات ہِم مذاہب ہِم مشہورہ مقاصد دیبار علی العالم مقاصد ہِم مقاصد احن و مذاہب مشہور و بانی حاصل ترجمہ و عبارت کنا پیو مسلہ نہ موجود دی ہندہ ذکر تنسیخ موجود بھی ہے اور کو مقابل نص کے تشریح کنا چے نص شرعی صریح ہی پیو معاملات کی پیو موجود دی تو طلبہ معاملات جنی عمر نو کو کو کو سکوت کڑے ماملات ماملا کی موجود کی تو حاصل مسلم ومر شاعد دادو دی شرح لیکن کی دی. کی فا فا دی منسوچی دے ہگا وارث ودی دی کی دی کی ودی منسوچی لگا کو کیلی کر دی اور دوہر فتاں فائت اور معتبر نہیں تے جواتوں نہیں چدار کیلی دی کی ودی تے پتہ کوئی فتوار دے بلا د کی پو کیل بان کے وزن کس نے وزن خرچی ربکم دے کی وزن کیا جاری باقے والے تھے بارے میں رما سبح نذرا صورت دا بھی موجود ہے اس کے معاملات کا حل کو محمود کو عرض یہ فادات نزمان دی اور فادات نے پڑھی حاصل دار ہیں ادین بر سلام سلام وقار شریح نے منطار جواب دے شے دے اور ما اور دے وقار شریح الغنصارن سنتکم بالکم یا سنتکم او میرے سرہ جیڑا قاضی قادر سید عمرن نواتر مارے لالوں ہو کوئی خلاص پن شیرن کیتایا اس پن شیرن تھوں کہتا بزاری نذر ویشرت دی یا کی یا اس پن سرہ دی یا یا مانو ہو جائے سارے جوڑے یادا ہر سے اوائزنا قرتوں کین سونسو یا شیرن کین پھونسو سنتکم نا سنتکم طریقہ ساتھ عادت ساتھ متعلق میں ذات سنت و سنت وکم بہن اپم انہی عادت ساتھ متعلق مان ساتھ کی تمام صبحی اج دیو سنت وکم لازم ہے کہ اولاد سے جس ساتھ عادت چاہو ان سے اگے بات چاہیے اس بارے تکاویراں جسن عادت ہوندا تجو جناادتائیں ایک غریشی طالب غریشی جوالے ورکی دین کپڑا سر جنوں گا دوسرا دوسرا یا دوسرا جنوں گا دوسرا یا پنچبانی چاوی ہوا ماتا بھر اوسائی یا علمو سنتکم لازم شیف دے ما ملاتو کی لکن عدسرہ وقارا دلوہاب عن ایو عن محمد بسرین لاباسا العاشرتو بے احد عاشرہ مرحوشی العاشرتا بے احد عاشرہ لفظی معلات کم بے مقصود او انتباق نصر جمیسا نصر باق العاشرتو بے احد عاشرہ یو باع العاشرتو بے حسنشی مشترات بلصبانی حیورسا فریب حیوان لا باث لا باث تبیا لا باث لا لا باث لا ان تبیا لاث تبیا احد عشرہ منظور کیسی اس لیے باپ کی خلق کی تو مشترک فلسبانی یونس نے فرمایا حدسرت دار جو جاری قضے جاری بنے بانے کی کم سے ولست دلارہ بس یہی یا فرض رہے تو فرق ہے یونس اور کوریشن یورو پہ بھی گئی دیکھو یہ اتاسی دا. کہ بیتو تن. یا بیتو بی احد تن. دا سمرشو اور کے ضروری, بھی. اصل بم ضروری بھی جکم سمن اول دی او مرا بہاتن کے اور بدی کے بابرنگ بن بے فاسد الحدیوج نے باب جہاں نے فضا سے کدی کی تعین صرف ہے تعین ذو رامری لیکن نور دار جائز ہوئی یہو نفس کے کو تعین نہ صفات کے تعین دے اور, دا اور کے دار تش مشترات اور سبانی اور پولیس بھی اور سبانی ملابہتن نوب کے معلوم ذرہ ہم کیوا پیدا جائیو دلالے اواسر مارو جلک پر دی کے دیوار اگر کدے نفس کے تعین نہ چھڑے لفظ کے بہام دے لفظ کی لیکن عرف کی معلومات ساتھ یہ مشترات پر سبن عرف داخل سر ہے مشرا پر سبن عرف ولی چھ مے اور سبن تو عرف کے رب حماد نے چھ ور پیدا یو دیالنے واسطہ معلومات چاندا دسی نتھا جہارت موجب دے اگر کو پرفاظ کرے اعتبار الفاظ اور اعتبار اصول پر کی تعین تھری اگر کو پرفاظ کی تعین سر اقدام اصول سے نا من ال امر ال صار علامات تعرفو متعرف ہیں الفاظ ہو گئی چلسول مانا چیو گٹنے کی جی کا چورما لسلے لفظ ان اعتبار اعتبار مرا بہادن دا کا دما تو ایک پدی منی ورو پیلے کیدرلا دے یائیں کرے شوی دا یا بھی گیل کیدرلا کی دا بے بیم را بہوا دا کا نبا دونی چھ پدی یاد کرے یاد رنگو نو نبا اگر تو بہین دا تک نو ذکر بہین دا تک وقت سا کا ددا سی کی و یاخذو اللہ فضیلت خرچا چھ بدلے در عبادت بے بیم را بہا تل با سماظ اثر کے مخارج میں صاحبے ندیم جل کو پہاڑی میں کے جدروں غلانی سی دا وانا ہ شی کے یور بھی ما پر سے درود ہو تاں تے بنارہ والے نا امور پر احتیات ننتویں وقاعتی یا شتین اور کوے تو مرنے کے کہ شرط بنوے کہ شرط وقت بنہ ہمارے کو جام بانگ پی مطابق اللہ بار اور مسابق وہاں بشیرت اور کتابیتے پھکے کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کی مخارہ ماری تو وہ پھٹ دی میں سچ یا فلا سلامدار ایسی جو صافی وجہ سے کہ بنا فدی حارث ماری غزوہ حق لاوانو نہیں ہو تو میں قال ناری جذب نہ اور خانہ دل ہی کچھ نہیں چاہیے اسے ذاتہم الملکائے مالک اور خانہ سے کہی کہ تیرے دل تیرے نہ ہو حق لا ددینار لا کرم گرمی دی گرمی را سلام خلاف بہتر مطابق. دابت میں ساہ وقتا حسن من عبداللہ علیہ مزاز خمارا وقریب آنے واقعا ست طلبتا قریب آنے حسن رضی عبداللہ علیہ مزاز خاندارا اور طلب اس مزاز خمارا ست زمدہ وقارب اکام قرید ہوگا وقارب اکام زمن قریب آنے قارب نے کہے دو دمڑی دا. دنڈے دانے دانے میں نے کہی یہ دور سے محسید روپی تھا چھوکے محسید روپی تھا مزانے کہے نا نا بگاو باب وکاره بدانیکن شبدا مائزد رپینه دو دمریتی سوقیدلا بی دمینه بارکی بہو حسن ترش بگمانی بیت فقال الان ہمار الان ہمار الحمار یا الحمار ابو بصع الان ہمار منصوب علی الحمار ہر قسمے لگ رہا الان ہمار منصوب علی الحمار بارکی حالت themes... اوزیکر کے راز رہیل شدت دعوت گئے تم نے کھيلا مائنر پر راز کرے کل جب کن کار وہ واسے نہیں بن سد رحمل نیمر پہ تراو نے کلا اے دے پھسو سر سے کید لگا دانقین یو دار سر سے گن تو در کہیں چُٹ خدا چلی سے دل <سؤال> سے وہ درے کرتا ہے دایو نے اصل کرے وہ تو اور ہمارا لاؤلہ اطلاع نظام تمام یہ ہے کہ سائنتھا بھر توچے کو اجامت کا بکن ثیوں میں مرنے کی مخدوز تعین کرے نیو ان کڑ کرے صدا کا جو ان کڑندہ تمام کائنات کے علاوہ کی رسال من تمر و ہمارا نے مالک کا يقف جو ذلک کی زدنا امدارید لو کی اور یہ مقامات رجین رسل فرمایا میں صبح نہ ان اپ زمین مالی سر را جو ہم نماز سے شر پڑھنے والی بنا کو زی انت بنی کی مافی کو اپنا تو و بنی کو و بنوں سے جو ہمارا زم قول معون مائم پیل سبرا لئے سالت آئی بیل عمار و زعورت مطابق امس کا ندا راوش ہے کہ قضان غائب سرنگی احناب جسی نہیں میں سیمی احناب وارد دراز وارد امس کا موجود دو نبیلہ صاحب حکومت نیو جواب دارے کبزکی راگری موجود دو بعد دنواتی راوش ہے نا سو امس کا کبزکی پوپر کرے لئے مابر نظام مگئے امس کا مانکوری سانس امس کا چری موجود دو درشداشی ندا پ میں مسئلہ شیوالی واقعی نکل اندیم روکے بال بھاری شریف شری تھی